ساری امت متوجہ رہتی ہے جی ساری امت متوجہ رہے ہو رہی ہے چاہے کام چلا رہا ہے کتاب ختم تو نہ کاروز مجھے یہ آپ کے بھائی ہیں جی اچھا مارکا یہ کیا کرتا ہے آج کل ایک تو ہو گیا ہے محمد کریم گرز مجید نایت آئی ہوئی ہے کہ ذکر ہاف گل مجید نایت آئی ہوئی ہے کرنا نحمد وینا لہول حافظ ہم نے قرآن پر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں باقی شریتیں آئی وقت، کچھ وقت کے لیے تھی خاص قوموں کے لیے تھی نہیں خاص زمانہ خاص قوم ہے جب وہ زمانہ مکمل ہو گیا تو شریریں ختم ہو گئیں جن قوموں کی طرف تھیں بس ان قوموں کے لیے رہی اس کے علاوہ کے لیے نہیں ہوئی اسلام کو سے ایک عورت نے کوئی بات پوچھی اور انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو بنی ساحل کی بیڑا کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں پر قوم کے لیے اور حضرت اللہ عالمی نبوت نبوت ہوئی کیا مت کے لیے ساری دنیا کے لیے کا پتن سارے انسانوں کے لیے اور نیپال کو کہا گیا کہ بل لیند سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو کا پتن سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رحمت اللہ عالمی سارے انسانوں سارے جانوں کے لیے رحمت اللہ صاحب بھارت صاحب نے ایسا نظام فرمایا کہ قیامت تک کے لیے یہ تعلیمات محفوظ چالو رہ سکیں اس کی حفاظت کا بندوبست ہے تو ایک تو علمی بندوبست ہے حفاظت کا علمی بندوبست ہے علمی بندبست تو عربی زبان ہے اور قرآن پاک کا تو اس کا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ٹیکسٹ اس کا مضمون ہے اس کے الفاظ کی بندش ہوتی اس کا جو ہے الفاظ کی بندش جتنا یہ چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے پہلی بات کیا کہی علمی حفاظت علمی حفاظت میں جو ہے تو وہ اس کا ٹیکسٹ ہے مضمون ہے اس کی ایسی حفاظت کی اٹھی ہوئی ہے جس میں ایک لفظ کوئی کم نہیں کر سکتا ایک لفظ کے کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے ایک لفظ کے زدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے بسم اللہ رحمان نہیں سر باغ کا مجموعہ ہے کے لگتا ہے اور ہر اس پاس کے ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ایک ستیرا پر بسم اللہ الرحمن نے لکھا ہوا ہے ایک سو چودہ پر نہیں لکھا پر ہوا, ہوا ہے اندر ایک نادل اُگا ہوا ہے ان نمن سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کیا بسم اللہ الرحمن وہ بلائے یا سو چودہ ہو گئے اس کی باقی ہر جو چیز ہوگی ان تقسیم ہوا کرے گی ہر صورت میں جتنے لطف ہے انیس پر تقسیم ہوں جتنے بے ہیں انس پر تقسیم ہوں اس کو نہ کوئی کم کر سکتے ہے نہ زدہ کر سکتے ہیں اگر سورہ اور اسم اللہ رحمٰن ہی لگاتے ہیں تو ایک سو بنتے ہیں چھ سے سو چودہ بنتے ہیں ایک لفظ نہیں ہو سکتا ایک اس میں لفظ نہیں ہو سکتی صورت ہے سورہ کاف سورہ کاف میں آئے ہوئے سارے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک صح نے لوت علیہ السلام کی قوم کو یاد کیا اور ان کو کہا ہے قوم نے کہا ہے پھر اس کاف میں کہا ہے اخوان لوت اس متباس کاف پہلے لگا ہوئے ہیں اگر پہلے کاف کو لگائیں تو یہاں پر آپ قوم لوٹ نہیں کہہ سکتے کاف کی تعداد بڑھ جاتی ہے اخوان لوٹ کہنا پڑتا ہے اور یہاں پر اگر قوم لوٹ لگائیں تو وہاں کاف کو ہٹانا پڑتا ہے ایک لفظ زدہ نہیں ہو سکتا ایک لفظ کم نہیں ہو سکتا ایک آئے اس نے کہا ایک قوم کا دوسرا ہے موسل خزر شام اس کے پر گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کرنے سے انکار کر دیا مہمان آئے ویسے مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کسی نے کھانا نہیں کھلا ویسے کے لوگوں کہ محمد روپے گا تو وہ کچھ قوم والے بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ساری ہر جگہ پڑھا جاتا ہے لوگ کہتے کون سی قوم ہے پڑھائی ہماری بےستی ہو رہی ہے اس نے کہا سارے مل کر حجاز منظور سر جائے یہ تو بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے قتل مقابلے کر رہا ہے سب اسلام کو اس نے قتل کر دیا اس کے ساتھ بات کریں کہ پا بہو ماں کی جگہ پر پاتا وہ نیچے بے یہ نیچے بےکوف کر دیا کہ انہوں نے کھانا کھلایا <laughs> اس سے بالکنی کے استعمال کر سکا بہت ضروری میں نے کیا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا یہ میرے بس میں نہیں اس میں جو ہوا ہے کتنے صاحب اسلام کو پتہ شہید کیا ہے کتنے صاحب اسلام کی شہادت اس کی امنان میں یہ نہیں کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کا تو کی سی بندوبست کیا ہوا ہے میں کتاب آج میرے پاس آئی ہوئی ہے نوے آدمیوں کے واقعات ہیں کہ مسلمان کیسے ہوئے اس میں اس کا نام بھی لکھا نام میں بھول کے ان شاء اللہ سالے میں پتہ پتھر لکھیں گے خراب لکھنؤ وہ جو موسیقار مسلمانوں میں بہت بڑا سکالر ہے موسیقار ہے اور دانشوار ہے اور یعنی آم ڈمند ہے آم ڈمنت ہے وہ بہت بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے گریجویشن پوسٹ گریجویشن والا سر بڑی پوسٹفل آدمی ہے تو میں جانتا ہوں سر آدمی ہے تو وہ مسلمان ہوا ہوا ہے اس نے کسی گھر سے کسی جگہ سے گزرتا تھا تو وہاں ایک آواز آتی تھی اور یہ جتنے بھی تھا وہ آواز آس پاس میں آتے آتے یہ تو وہ مطلب ایک ترمکی بائیک آدمی تھا کچھ دنوں کے پاس اس کو ایسا اس کے طرف دل سلگی کوشش ہو گئی کہ اس نے جا کر آدمی سے جگہ پر پر پہنچا آدمی کو دیکھا اس نے تو اس نے اس نے کلام سنا کلام سنا پھر وہ بار بار سنتا رہا آ کر اور لوگوں سے سنتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا تو اسے سیکھا ہے تو عربی کو سیکھا عربی کو سیکھا پرانا پڑھنا سیکھا اس نے پھر پڑھنے لگا پھر مسلمان مسلمانوں سے کہا کہ میں بوسیقی کا مائر ہوں اور اس میں ایک ایسا تربم ہے کہ جو میرے ان ساری مرسیقی کے تجربے سے اوپر ہے ایسا کرنا اس میں ڈاکٹر مزاللہ صاحب نے اپنے مجمون میں, میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر مجلا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھ سے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کہتے ایک پر کو پتا چلا کہ یہ شاعر جو نظم نہیں ہے وہ بڑا بحران ہو کیا کمال ہے نسر ہے اور نثر میں اتنا ترنم اور رضم ہے یہ غریب کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک صورت میں پڑھتا ہوں افواجا کا وابا اس میں افواجا پر رزم ٹوٹتا ہے تو آپ معلوم کریں اس کا کوئی لفظ کم زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اس سے رزم آ ٹوٹ جاتا ہے جیسے میں نے کہا جی اس کے پڑھنے کا دو طریقے ہیں نا اس کے پڑھنے کا یہ اور اسے پڑھنے کا طریقہ یہی بات تھی اخواج ہو جاتا ہے آخر صاحبان تو ماشاء اللہ جیسے چاہتے پڑھتے ہیں اس جگہ کا وقف پیچھے کے ساتھ کرتے ہیں پیچھے کا وقف پگل کے ساتھ کرتے ہیں اس معنی کو پیچھے کر دیتے ہیں اس کے معنی بگل کے ساتھ کر دیتے ہیں ماشاء اللہ حفظ کرنے میں بڑا کرنا مانگے کرنا ہے بس کون سا وقف ہے جی لامد مطلب لا کھڑا جگہ ہے نا ہاں جی لا لکھا ہوا ہے تو غلام کہہ رہا ہے کہ یہاں وقف نہ کرنا فر کہتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھنے کا تو چاری کہتے ہیں کہ ایک طریقہ متصل کا ہے ایک منفصل کا ہے منفصل میں وقف کر سکتے ہیں مرضی یہ جب سریال عمران جو ہے نا اس سارے پاکستان کے کاری وہ کہاں کرتے ہیں ہمارے سر وہ کہاں کیا کرتے ہیں بے قبل کیا ہم نے نظر کیا تو رات کو اس سے پہلے ون دہ فرقان اور پھر قرآن بھی نظر کیا وقفہ کرتے ہیں تو رات والی ہم نے قبل ون دلہ فرقان پہلے سے نظر کیا قرآن نے اس کے معنی بالکل اللہ کر تو یہ ہم نے جو اس زمانے میں پڑا تھا سازہ نام سے تو کہتے جب آیت کا نشان ہو اور آیت کے نشان کے اوپر سے لا لگا ہوا ہو تو اس میں جو ہے وقف کرنے سے ضرور بچنا چاہیے دائرہ اس کے اوپر لا لگا ہوا ہے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ اپنا ہاتھ لائیں میں دوبارہ اسلام قبول کر کے پھر میں اپنے ایمان کی تجدید کروں ایسے پتا نہیں اللہ علیہ میں بات آ گئی کہ حفاظت کا اللہ ایسے بندوبست کیا ہوا ہے میں آپ دیکھتے ہوں گے الف لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جاتا بات نہیں کہتے پڑھا نہیں جاتا لکھتے کیوں کو وہ تو کنکریٹ کی دیوار ہے ای? وہ الگ جو لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جاتا کنکریٹ کی دیوار ہے استعمال محفوظ کیا ہوا ہے اس چیز کو لکھا جاتا ہے ای? کیونکہ اوپر بتاتا ہے کہ کوئی ہے کہ یہ کون سا ہے یہ کون سا لفظ ہے یہ یہ فیل ہے کہ یہ فائل ہے کہ مقول ہے کہ کیا ہے کیا نہیں اس چیز کو اس نے جو محفوظ کیا وہ ہو تھا اس حیثیت کو محفوظ کیا ہے اس کا, کا رسم الخط تو کیفی ہے اس کی اس کرا توقیفی تو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی روایت ہوئی ہے حضرت کی طرف سے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے صاحب یہاں پر نماز پڑھائی پسند ہے مجریحا مرتا بات میں سوچا ذرا میں یہاں کا ایک نام لحاظ لہٰذ کا وہ بنا ہوا ہوں کسی کو بات کہ میں کہہ دیتا ہوں سر کو بھی کہہ دیتا ہوں انہوں نے کہ جو آگے سروج پڑا میرے ساتھ بات کرنے لگا میں نے کہا چلے آپ کسیوں سے پڑھے ان سے پوچھنا کہ یہ لکھا ہوا تب جیم اور راگ کھڑی رہی بنتا ہے لیکن اس کی روایت آئی ہے کہ اس کو مجرے ہا پڑا جائے گا بسم اللہ ہے مجرے ہا ہر جگہ جو را کے نیچے کھڑی ہو رہا ہے تو اس کو راہ کھڑی ہوئے پڑیں گے آج. یہ بنائیں گے لیکن اس جگہ جو روایت ہوئی ہے کہ اس کو بسم اللہ مجرے ہا امرا بچی اس کی اقرات تو ہے وہ روایت شدہ ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا اس کے خلاف نہیں پڑھنا اس کی تحریر لکھنا تو, تو ہے اور مجھے یاد نہیں آپ پہلے پندرہ پاروں میں ابراہیم لکھا جاتا ہے اور ایک آگے لفظ لفظ لایا جاتا ہے اور آخری پندرہ پاروں میں دیکھ کھڑی تو بریک ریکا دیا جاتا وہ دن اگر آپ ابراہیم کو ایسے لکھے نا تو ایک لفظ بڑھ جاتا ہے بالکل ہم ازیب لائیں گے میں ابراہیم اسلام تو کہاں پر آئے ہوئے ہیں آخری رقم میں ہے ابراہیم پہلے پندرہ بارہوں میں ابراہیم کو لکھا جاتا ہے ارے پر کھڑی زبر کر کے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر کر کے رکھا جاتا ہے پہلے پندرہ باروں میں ابراہیم اس لیے وہ لاہور کے کسی چھاپہ خانہ نے کسی آدمی سے قرآن مزید لکھوا دیا تھا تو تھوڑا لمان ہے بڑی کوشش کر کے وہ اس کی کیوں اس آدمی نے صرف عدمی لکھنا جانتا تھا قرآن مجید کو خود کی تھی رسم کا پتہ نہیں تھا اتنی غلطیاں کیوں اتنی قرآن مزید کو بند کرنے کی تا. کوشش کرنی پڑی آخری پناہ پاروں میں کہیں تک پر اس پر کرا غیب رحیم علیہ السلام کا تو پھر وہ یہ دیکھیں سوریہ حجی آگے وہ بہ آنا ابراہیم کا اس میں ہاں ابراہیم لکھا ہوا ہے پھر ہے کے بعد یہ اور مین ہے اور رے کے آگے جو ہے سلپ ہے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے پہلے پندرہ پارہ میں سے لکھنا ہے آخری پندرہ پارہ میں سے لکھنا ہے اور تاجر کے استرد کو نہیں بدلنا ہے خیر یہ تو ویسے ہی آپ دلچسپی کے لیے جو پروفیسر صاحبان دانشور ہوتے ہیں نا ریسرچ کی بات باتیں سنتے بڑا خوش ہوتے ہیں تو یہ اس کا یہ اس کی حفاظت کون سی ہے جی حفاظت قرآن پاک یہ حفاظت پہلے جو لفظ بولا تھا یہ علمی حفاظت یہ علمی حفاظت ہے اور اس میں کئی اور قسم قسم کے مضامین ہیں کہ اتنے کم الفاظ میں مضمون ادا کرنا یہ بڑے سے بڑا ادیب نہیں کر سکتا سو ادیب بیٹھ کر غور و فکر کریں جملہ بنایا تو نہیں بنا سکتے بار ہار اس کی مشقیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں لوگوں نے کوششیں کی ہیں اور باتیں لکھی ہوئی ہیں اور میرا خیر یہ تو ایک تھی علمی بات تھی ہم نے تو بات کہہ تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی کی فاتر کا بندوبست کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جس کے صحیح معنی صحیح ترتیب کو لے کر چل رہے ہوں گے ان کی حالت بندے بس اس میں نے کو کہنا تھا ہوئی یہ بات تھی کہ دین کے صحیح معنی صحیح تعدف دین کی خدمت کرنے کی صحیح ترتیب اور اس کے لیے پھر اپنے وسائل کو خرچ کرتے ہوئے جمنا اور کام کرنا بس اس کو کر لیں آپ بس آپ لوگ جب بہت مزے میں آتے ہیں تو آپ دوسروں کر ہیں ریسٹ اے شور ایوری تھنگ از ہاں جی تو بالکل بے فکر ہو جائیں آپ کی ساری باتوں کو بند بس اللہ تبارک کرے گا پھر اس کے بعد آپ جگہ ہو جائیں سارا ہو جائیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ حامدین صحیح معنی کے صحیح معنی کو لے کر چل رہے ہیں صحیح معنی کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کو چلا رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو آپ من جانب جان بلّہ حفاظت میں ذکرہ ون الحافظ جو ہے اس گروہ کے ساتھ کی حفاظت کا وعدہ ہے جی, جی. جی. میں نے کیسے پڑھا فون فون اچھا انکرا وا لاف اندر ذکر وینا لہو لحاف اس میں صرف ال کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہے پھر اس کے معنی کی حفاظت نہیں ہے انسانوں کو اس گروہ کی حفاظت کا وعدہ ہے میرے صحیح معنی کو لے کر چل رہے ہوں گے اور جو اس کی صحیح ترتیب کو لے کر اس, پر اس پر پاکے سے آگے اور ان کی ترتیب کو اللہ تعالیٰ برکت کرے گا اور اس سے پھیلاؤ ہوگا دین کو فائدہ ہوگا اور غیر مصنوعی ترتیب کو کسی کو لے کر آگے چلے چلے گا تو اس سے باطل تو پھیل سکتا آگے نہیں پھیلے گا نہیں تو ہمارے یہاں مرکز نے شرح کیا ارجن سیتون سے کسی نے کہا کہ ہماری مسئلے میں درد دینا شروع کر دیا درد ترتیب نہ رہے کسی پارٹی کے نام نہیں کی ترتیب کا درست کرتی تو پرانی ترتیب کرے پردار دار کرو جو ان کا کوئی بھی اگلا اس کو سکھا رہا ہے تہار سکھا رہا ہے شکایت کرو اس مال کو دیکھو ساری مسلم ترقی پہ ترقی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور لکھوا کر بادشاہوں کو بھیجے حضور لکھوا کر اپنے گردنوں کو بھیجے اور اس بات کی طرح اور, اور کون نے بات کو کے لکھوایا اس بات کی طرح ڈالی کہ لکھ لکھا کر جن کا کام کرنا یہ بھی مسلم طریقہ ہے اور لکھ لکھا کر دینے کا کام کرنا اور لٹریچر کے ذریعے کرنا یہ بہت عظیم قوت ہے کیونکہ سمجھدار دانشور آدمی آپ کے پاس گھنٹہ دو گھنٹے چار پانچ گھنٹے کے لیے اور دس بیس دن کے لیے نہیں آ رہا وہ ایسی تحریر آپ سے چاہتا ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کر وہ متاثر ہو ایک دفعہ لڑکوں کے جوڑ کر رہے تھے تو اس میں میں نے خاص طور سے اس بات تاریخ چلا کر اس بات کو کھا نے کہا دیکھیں ایک ہی آدمی کا دھیان نہ کرائیں یہ لوگ مختلف پڑے ہوئے ہوتے ہیں پڑھے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ سامنے اگر گہری علمی بات نہ کی گئی تو متاثر نہیں ہوتے ہیں یہ فکر یہ کام یا فکر ہے کام کی رکھ لگائے رکھیں آپ تک یہ متصر ہو نہیں جائیں گے آپ تو دو آدمی تھے جو کہ کہ خود اس بات کو کہنا چاہتے تھے مجھ سے کہا کہ انتظامیہ ملک کے ساتھ کیا کرتے میرے کیا لٹ مرنے گیا جگہ پہ چل رہے تھے دوسرے کو پھڑا کر جب تک گہری بلڈنگ ہوئی بات کے سامنے نہیں آئے گی تو سب نہیں ہوں گے ہم نے جس پروفیسر صاحب کو بیان کے لیے بلایا سیور میڈیکل کالج اس سے پہلے فلکیات کا ایک مضمون چار پانچ منٹ بولا فلکیات کا دن کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن سارے پروفیسر صاحب تو بس کیا ڈال کے کھا کر اس کے بعد اس نے پھر جائے تو باتیں کہیں ماشاءاللہ اللہ ہمارے مولانا صاحب تو مرید ہے آج کل ہے کہ ریٹائر ہو گیا میرا خیال ہے آخری آخری مرائل ریٹائر ہونے کا آخری مرائل میں ہے یہاں پر گلہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں بھی میں بحث ان کا مریض انت. میں نے کتابوں کتابیں وغیرہ بھی خیر اس کے بعد میں کہ سارے ان کو وزن دے کر سن رہے تھے سہمان ہاں جی میں دیکھیں آپ اس نے کھلانا تو ان کو گدن کی روٹی اور بوجھ کھلانا چاہا ہے ہاں جی جب چٹنی اچار کے چٹکارے کے واسطے کھلایا ہے چٹنی اچار کے چٹکارے سے کھلایا بڑے شوق سے کھا مظاہر کو آ رہا ہے ایسی ٹھوس بات کہتے تھے آپ حضرت حضرت اللہ نباس کی جو تصویر ہے نا جس پر بعد کے لوگ مغروہ المانی نے جس پر پچاس سفر لکھے ہیں نا تو تفسیر ابن بات میں یا اس پر ایک جملہ ہے یا دو امتہائی پانچ جملے ہیں اتنی مختصر ہے لیکن ایک لفظ میں ایک لفظ میں وہ فیصلہ کر رہے تھے تفصیل ہماری پچھلی مجھے سے میں نے وہ پڑھا کہ اباوستک پر اوکار مل کر افرین کے اس کا انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہوا کافروں میں سے دو وکیل میں مجھے خیال آیا کہ تھا کافروں میں سے کہنا کہوں لیکن پھر خیال آیا کہ تھا کافروں میں سے کہنا اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ لکھا ہوا مقرر کافروں میں سے تھا تو یہ جبریہ ان کو وسپس پڑے پڑھا گا صاحبان دانشور ہے نا جبری کہ وسپس آئے گا کہ یہ تو جبری بات ہے کہ وہ کافروں میں ہو. کیا کیا کیا کیا؟ وہ ہے. اس نے اپنے سوچ ٹیکر کو شامل کیا بیچ میں اس کے نتیجے میں جو ہے تو وہ کافر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا علم عزل ہے میں بات معلومات تھی جاتا معلومات کو تقدیر میں لگ کر رکھا ہوا ہے جاتی لوگ ہیں نا آپ تو بازاروں سے خریدتے نا آپ تو یہ دیسی گرو کی کوشش کرتے ہیں خود انڈا رکھنا بچے نکالنا پالنا مرحبا. تو میرے دو چوزے تھے وہ بڑے ہو گئے تھے دوڑتے دو تھے مرحبا. بڑے جوان ہو گئے تھے بالکل وہ بھی آدمی جانا نہیں شروع کی تھی تو ان کو ذبح کر رہے تھے ایسا میرا دل خفا ہو رہا تھا اتنا مجھے پسند آ رہا یہ ساتھ ساتھ دنیا چیزیں نہ دنیا کی چیزوں کو بہت وجود کی بنیاد پر پسند آتی ہے تو اس میں جلوہ تخلیقات الہیہ اس میں جھلک رہا ہوتا ہے جھلک رہا وہ کشش کرتا ہے کیا بات تھی خوش ہو جاؤ کی بس سو ریان اللہ اور کار بات کیا تھی چند من بات کیسے آگے تھی چیزوں نے ساری کو خبر ہے کوئی یاد نہیں مزے خواتین مزے مزے افغانستان میں جو ہماری تشکیل تھی اور رات کو ہم پر حملہ ہو گیا باندھ میں بھی حملہ اس ہو گیا کہ وہاں نو بجے علاقہ سمسان ہو جاتا جاتے چلو پھر ہم نماز پڑھتے شاہ کی نماز میں کوئی مسجد کے قریب قریب کوئی لوگ آ جاتے تو کوئی نماز کو نہیں آتا پڑتا ہو گیا سوا بارہ بجے میری آنکھ کھلی تو سر میں نے اٹھایا یہاں کوئی چیز ٹکرا گئی کیا کہتے میں نے دیکھا آدمی ترجمک جہاں رکھے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ سر میں اٹھایا تو اس نے دکھا سے اشارہ کر کے نالی سے رکھو میں نے سر نیچے رکھا اور خیر میں نے ایک اس طرح کیا یہ ایک انگ ویر نکالی اس کو کر کے دیکھا کہ جائزہ میں خیالات کیا ہیں پھر کچھ آدمی اتنا الزام کریں میں نے دیکھا کہ یہ آدمی میرے سر پر کھڑا ہے ایک لاکھ ہنکوپ رکھے ہوئے اور ایک ان کا ہم چھ آدمی آ ہیں چھ پیچھے پیچھے کھڑا ہے اور ایک آدمی شاطون کا درخت ہے اس کے پیچھے ایسے ایک لاکھ ہنکوپ ہم بتانے کھڑا تین آدمی چلے آپ ان کا دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ آپ بولے میں نہیں کچھ حرکت نہ کریں ان کا ان کو دیکھتے رہیں کیا کریں اگلے آدمی نے جو, جو آدمی میرے سر پرسانا تھا مجھے چھوڑا تو اس نے میرے بیگ میں ہاتھ ڈالا رائٹ ہینڈ سائڈ اس نے نکالا وہ شاطی پیچھے درخت والے کو دیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے پھینکو اسپوٹل میں پھر میرے بیگ بڑھتے میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ بس بے فکر ہو جاؤ یہ چور ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے وہ تلاشی مراخیاں لیں گے کسی کے بیگ میں کوئی کپڑا وپڑا نہیں پسند آ گیا کوئی شیئ. اسی کے دس پڑے ہوئے تھے چلے <تصف> جائیں گے باقی خیر اس میں ہے کہ آپ خاموش رہے ہیں ورنہ بول پڑے جو ساتھی اٹھ گئے اور خاص نے فائر کھول دیا تو نقصان ہو جائے گا اتنے مجھے خیال آیا کہ وہ جو اضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خاص ضرور کی تو میں اجازت ہے کہ اس وقت حالات پڑ جائیں کرائسس کا اس پڑھنا ہے عام تو پڑھنی نہیں پڑنے, پڑنے کا کو نقصان ہو تو پڑھنے کا یہ وقت ہے ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا شروع کیا بس بس جو یاد آئے نا یہ اللہ ہمارے دشمنوں کے منہ کو پھیلتے ممساخ والا مکان حسین ان کو دسا دے اسی جگہ پر اس جگہ پر نہیں ہے بلا سسین المیہ والیا کس طرح تھا ممساخ والا مکان ہے فلاح مدیا بارہ درست ہے ان کو اس کا دسا دے ہم پر کادر نہ ہو ہم پر قادر نہ ہو سکے بہت سلاح اس لیے یاد آیا نا جب میں نے پڑھا تو پیچھے پچھلے چھ دنوں سے ڈاکٹروں صاحب سے کون ہے ان کی کون کی آواز کے ساتھ ایک دوسرا آفر صاحب تھا اب اس کا نام دیکھا کون ہے اس کی بھی کون کی آواز اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹارچ لگاؤ تو ٹارچ کون لگوا یہ تین چور ڈاکو سمجھے کہ ٹارچ کو جیسا میزائل اگر لگایا انہوں نے بس ہم گئے ہم کچھ بھی نیازی. کو اٹھا جو باغے وہ جو باغے ہو جا کے ہاں اور سارے ساتھی جاگ گئے سارے ساتھی جاگ گئے تو کہتے سچل چل دے سو چل دے کیسے چل دیتے خوب نہ کو مزید فاضر کی بات کر رہا تھا کھا پی کر خوب لگی تار کے سوئے ہوئے ہو کراٹے بھر رہے ہو میں کہتا ہوں برتاؤ ہوا ہوا تھا بہت سوچا سوچتا دن چار وہ تھا بس پاس تھکے تھکے پڑے ہوئے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ آنا سیلا ہم بار آدمی اور اتنی بڑی عمر کا پھر رہے ہیں پر حملے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جو چل رہی ہیں, ہیں. دکھ رہا اللہ, اللہ. اللہ پاک کی حفاظت اللہ پاک کی حفاظت سے لے گیا فاغت سے واپس آئے اگر میں کی بجلس میں سب بہت ساتھیوں نے چھلانگیں لگائی آج فیڈرل ایسا نہیں لیا خبر آئی کو سنا رہے ہیں ایک بستی میں ہم گئے تو وہاں پر ایک آدمی آیا ہم نے کہا ہوا تھا کسی کو بتا رہا نہیں کہ اس میں دو ڈاکٹر ہیں کیا ہے ایسا ملک ہے یہ پکڑ کر لے لیا پھر کیا کریں تو وہاں کو چپ کے چپ کے کسی کو پتا چل گیا کہا آدمی کو پتا چل گیا اس نے کہا یہ یار ماں سے یوں ڈانترد ہے تو ساتھی نے بتایا میرے پاس یہ یار ڈانٹر ہے کہ خزاں زمانہ جوڑا تھا تو اسی میں سے رکھتے ہیں کہ ہمارا دو کماں اور اگر علاج ملاج کرو گا اور اتماس براٹ گھر بیمار ہے پیسے تو ہے نہیں میرے پاس تو اور شادی کرو تو میں ساتھ چلے جاؤں گے کچھ علاج کریں میرے چلے جائیں گے ہم کیا کریں وہ ساتھیوں کو کہا تھا کہ اس بار کو نہ کہنا تھا کہ ہم خالصین کا کام کر سکیں اور یہ جو ہے یہ شعبہ اللہ چلانے کے لیے پوری فکر کرنی ہوتی ہے فکر پر نہیں آئے کیا کریں چلا گیا پتہ چلا کہ بیچ میں ڈاکٹر ہے بڑا مالدار ہے یہ کیا مالدار تو ان کے امام صاحب کو خیال ہوا اس نے کہا کہ ایک تو کہیں اپنے کا بس کرتا ہے وہ سمجھتے ملک جو تھا ملک نے سب سے بڑا حادثہ ہے میرا بنتا ہے شاید میرے یہاں اور یہ جو ہے تو وہ دیکھ جا رہا ہے ملک صاحب کی طرف جا رہا ہے تو اس نے آ کر شروع کر جماعت کے ساتھ تعلیم میں تو ضرور کر دیا ہمارے کے ساتھ میں جاؤں گا تو اس نے حاصل سے کہا کہ وہ مریض وہ کہا ہو سکتا ہے مریض دکھایا تھا مریض دیکھنے کے کوئی مریض مریض نہیں تھا دکھایا کوئی مریض دکھا رہی جب وہ ساتھ ہمارے چلا تو گوگل کھڑو تو پھر اس نے کہا وہاں پر اٹوکے مجھو پاکستان میں تو لکھ پہ تو اس میں اسی سختی سے ساری باتیں من ہے اس بار میں نے وقت لگانا ہے وقت پورا کر کے جانا ہے مرغز میں جا کر واپس ہونا ہے اس کے بعد میں نے کوئی گڑبڑ کرنی ہو تو بعد میں پھر دوبارہ آپ اس کو جانا پڑے گا کہتے ہیں ایک تو آپ یہاں زمین خرید لیں پانچ کنال ایک ہزار روپئے کی سب سے مہنگی زمین ہے میں نے کہا <سی اللہ> بڑا اچھا مطلب زمین خرید لیں مجھے لیکن یہ ہے کہ میں تو ایک جمعہ کی حفاظت میں پھر کو نہ سکتا ہوں رات کو میں نے بیان کیا بیان میں وہ خر... میں نے دیکھا چاروں طرف زمین دار ہے نا وہ خور جھگڑے ماں بیان کرے کہ بخار ہوئے گی یا جھگڑی کی گی پانی لگانے پر جھگڑا ہوتا ہے پھر ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں تو اس میں جو ہے تو لوگوں کوئی گرم نہیں کوئی مزہ نہیں آیا ان کو یاد رہی کیا بات ہم نے کہ مرضی کا بیان کیا تھا تو بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ بلخ کا رکھا تھا میں نے کہا آپ کے کہ یہاں پانی کے جھگڑے بگڑے نہیں ہوتے اور بخار جھگڑے نہیں فارسی بولتے تھے کچھ بولتے لیتے تھے پانی کے جھگڑے نہیں ہوتے میں نے کہا آپ اندیار ضرورت ہے جمع میں پانی یہاں پر پا بہت ہے جھگڑے بگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت جاؤ پانی موڑا کوئی ضرورت نہیں ہے جھگڑے کرنے کا شکر ہے جی اللہ کا کسی نے آپ کو جھگڑے بگڑے نہیں ہوں یہ لوگ روس سے ہجر کر کے آئے تھے ہم نے کہا جی ہم جس وقت آئے ہیں بالکل خالی ہاتھ پیر یہاں پر آئے ہیں بیرچوں سے ہم نے کسی کے پاس ایک سیر دو سیر گندم یا سی جو تھے وہ کاشت کیے ہم نے فصلیں کی ہیں اس لیے نے میں زندگی یہاں کے بعد نصیب فرمائی ہے اتنی کہانی سنانے کی ساری وہ بات وہ تھی وہ حفاظت کے بار ساتھی تو. تو بار ساتھیوں کی حفاظت یاد رہی تھی نہ میں ایسی حفاظت کا بندوبست ہمارے کہا کہ بڑا رستے ہاں وہیں پر یہ بات ہوئی ساتھی نے کہا کہ حالم اپنی حفاظت کے لیے کلاشن کو پہلے چاہیں چاہیے کافی زیادہ مشورہ کرتے رہے مشورے بات ہوئی کہ ہمارے بزرگوں نے جسٹر نہیں اٹھایا ہے تو زیادہ بانس والی حفاظت کا کریں گے کا کر لیں گے اور رات کو جو ہے تو تین آدمیوں کو جو ہے تو حدیث میں جماعت کار گیا ہے تین آدمی بجائے ایک کے دو کہ تین آدمی بجائے ہے ایک کے دو کے تین آدمی حفاظت کے لیے کھڑے ہوا کریں اور بانس جو وہ بہت چھوٹے سائز کا جس کو ایسے پکڑ کر خر کھڑا کرتا ہے دور سے کریں اپنے بنا <t> اور دن کو ان کو چھپا کر رکھ دیا کریں کوئی دیکھے رات کو پھر نکال کر اس کو کوئی نکال لیتے ہم اس کو مسئلے پہ کوئی چاہے دیوالی دوا دیتے نہیں تو تین آدمی وہاں آگے پھر رہے ہوتے تھے ذرا یہ آدمی بیدار ہیں اچھا بعد میں پتہ چلا جو کڑا انکاپ کہہ رہے تھے ان کے خیال تھا کہ خریدنی چاہیے بڑی سستی ہے اور کہیں جزبت تو, تو, یہ تو بارے سلو کے خلاف جب ہم ساتھ پار کر رہے تھے نا تو ہمارا سامان سا سا سب کا سامان خساداروں نے اٹھایا ادھر پار کرنے کے لیے میں کہیں تو بڑی جماعت کی قدر کرنے خدمت کرنا کرنے کا قدر خدمت بھی کر رہے تھے لیکن ساتھ ہمارے دوستوں کو چیک بھی کر رہے تھے کلاش ان کو نہیں ہے بیچ میں <laughs> تو سچ بات یہ ہے جی کہ اس بات کی تسلی رکھنا کہ دین کی صحیح تعبیر صحیح معنی کو لے کر چل رہے ہیں صحیح ترتیب صحیح تعبیر صحیح ترتیب دو باتیں میں نے آج خاص طور سے کہیں دین کی صحیح تعبیر نہیں دین کی صحیح, صحیح ترتیب اس کو اگر آپ لے کر چل رہے ہیں تو آخری بات ایک ہے سے ہمارا ایک بخودار مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں اس سے کو چھوڑتا ہوں مجھے دوسرے مدرسہ رہا ہوگا میں جا کے بھائی تو میں نے ایسے کہا تو میں نے کہا کہا کہ کیا آپ کو مدرسے کیا تو محسن صاحب جو ہے تو جہاد کے خلاف بات کر رہا ہے مسلح الب کی جہاد کے خلاف بات کر رہا ہے دوسرا جائے کہ سیاسی جمال کا کاکوز کا ساتھ دے رہا ہے یہ دونوں باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی تو الطاف صاحب نے کہا بھائی یہ تو ان کے درجے کے خلافات ہیں تو بڑے لوگوں کو کرنے میں آپ تک طالب پڑھے آرام سے میں نے کہا برفال میں اسکول سے پڑھا ہوں آٹھویں جماعت تو ایسے پانے والے استاد نہیں ہمارے گاؤں میں استاد اور وہ او ایک استاد صاحب تفیل ہو گئے دوسرے آ گئے وہ او ایک سکول سے الگ فضل کرنے سے میں نے صبح کی پوزیشن لی تو آپ پڑھیں یہاں پر تو خیال سے میں نے کہا کہ وفودار اس بکت میں جہاز فقط ہے وہ طالبان افغانستان کر رہے ہیں شدید جہاز وہ کر رہے ہیں کیوں کہ کسی ادارہ کہتے ہیں کسی ایجنسی کسی کے ماتحت ہو کر نہیں کر رہے ہیں نہ عیسائی کے ماتحت ہو کر رہے ہیں اور نہ جو ہے تو سی آئی کے ماتحت ہو کر رہے ہیں اور نہ انڈیا کے کے ماتحت ہو کر رہے ہیں اس نے کہا کہ جو کوئی مدد کرے ایک مشترکہ دشمن ہے امریکہ ایک باغل کوتا پاگل کو تعلق مشترکہ دشمن ہے چین کو بھی کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے پاکستان کو کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے ایران کو کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے اور باقی تو نہیں محفوظ نہیں ہے دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ, ساتھ مذاکرات کر کے اپنی مارکیٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تو ان کو کر رہا ہے اور اتنی وسیع جنگ سے بچنا چاہتا ہے کہ اس میں پھر اس کو جنگ سے انڈیا کو فتح کرنا پڑے اس کے لیے تیار آپ نہیں تو کہتے مار کٹ رہے ہیں ہمارے تو کہتے کامن سب کا اسپاگل ہوتا ہے سب کا کامن دیکھتے ہیں جو مدد کرتے ہیں غیر مشروط کریں باقی ہم نے جہاد دیا تو وہ تو اسلامی جہاد کو سل پر برفات رہا ہے اس دن کے برفات جا رہے تھے بےچارے تو آج مجاہد ہیں کل عیسائی کو ضرورت پڑی تو یہ جائے گیارہ بجے نے اختلافات کو چھوڑے اور نہ پڑھیں پڑھائیں اور جہادو کتاب وہ کامیاب ہوگا جو کہ مصنوع طریقے پر ہوگا <تصفح> اور مصنوع طریقے پر یہ ہے کہ ایک امیر کی بیعت کرنے کے بعد پھر جو اس کی تابے داری کی جائے عام کی جنگ میں مغروں نے ان کو خبر دی شاید بریل صاحب کو کہ اگر حملہ نہ کرو تو جو موقع کے جرنیل تھا تو یہ عام والے جو ہے تو حملہ کر ہیں تو انہوں نے فوج کو مارچ کرا دیا بغیر اپنے کمانڈر چیف کے حکم کو پتا چلا اس نے کہا کہ مارچ کرا دیا ہے جہاز کے اصول کے خلاف جہاں پر پہنچا اس کو روکا اس کو واپس کیا یہاں تک حملہ ہوا نقصان بھی ان کو ہوا نقصان نہیں ہو وہ کچھ لیکن مرکز کے امیر کے مشورے کے بغیر کام کرنا جو ہے اس میں اگر فائدہ بھی ہو رہا تو اس سے اصول ٹوٹ رہا ہے یہ اصول کا توڑنا مستقبل ہے کسی عظیم اس کا نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے تو لہٰذا اگر وقت شاید ہو بھی رات تھا تو سو لیں یاد گیا کہ سو لیں اس کے قید کیا جائے گا اس کو پیچھے کرنا پڑا کیا اس وجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موقع پر موجود نہیں تھے مقامی کمانڈر نے بالا کوٹ میں شاہ سری رحمت سری رحم اللہ کہا اسلام جو ہے حملہ کرتے ہیں اس وقت وہ حملہ جو ہے بہت کامیاب ہو کر ہمارے اگلے اقدامات کے لیے رستہ مار کر دے گا انہوں نے تیاری کی اتنے میں وہ مقامی لوگ ہیں کہ وہاں پر مسلمان آباد ہیں اپنا حملہ کریں گے تو مسلمان مارے جائیں گے سی احمد احمد شریف احمد صلاحے بہت بڑے اللہ تعلق والے بندے تھے لیکن پورے عالم نہیں تھے حملہ انہوں نے موقف کر دیا شاہ میر صاحب موجود نہیں تھے موقع پر جب شاہ صاحب آئے ان کے آگے کرگزاری کا, کا ہو اس موقع پر اعلان کر کے مسلمانوں کو خبردار کر کے ان کو اپنی حفاظت کا کہنا تھا اور پھر اپنی طرف سے کوشش کرنی تھی دوران حملے کے دوران, کے دوران کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے اور باوجود اگر اس کے کسی کو نقصان پہنچا تھا پر گنگار نہیں تھے ختم ہے ریاضی کا ختم پھر گنگار نہیں ہے کہ میں کیا میں وجود نہیں تھا فیصلہ دوسرا ایک باہر جو فیصلہ ہوا تو اسی کو سمجھ مانا ہے خیر ایسے جی ہر دکھواتے ہیں کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں کرتے سال صاحب آواز پوری آتی رہی آپ کو آپ کو آواز پوری آتی رہے آپ کو آواز پوری آتی رہی نہ جی. پوری آتی نہ سمجھتے رہے ہاں جی آئندہ جب آئے نا پھر ایک دس گز پیچھے ہو کر بیٹھنا اور ٹھیک ہے نا جی وقت بھی دے دیا کہ نئے لوگ آتے ہیں سب سے آخر میں آ کر بیٹھتے ہیں گا گا اور پیچھے ہو کر بیٹھنا وہ پرانے ساتھی ہیں جن کو ساری باتیں یاد ہیں میری وہ آ کر کے بیٹھتے ہیں مزید تلب طلب مزید تاکہ سائز مزید ہو اور نئے سائز پیچھے سب سے آخر میں جا بیٹھتے ہیں مزید مشکل ہو مضمون مشکل ہوتا ہے تفریح مشکل ہوتی ہے اس میری صاف نہیں ہے راہول بیٹھے کیا سنیں گے کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں اللہ Oh, no, happy now. Yeah,